ذلکل گوتم بدھ کا لقب تھا علیہ السلام کس قوم کی طرف مبوس ہوئے تاریخ اور قرآن کی روشنی میں مفصل و جامع تذکرہ تو آئیے سنتے ہیں دارال سلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا گیارہواں حصہ سبر کا بدلہ پیشکش محمد تاریخ شاہد اب ہم آپ کو سناتے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں اللہ تعالیٰ نے سبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے آپ کا نسب نامہ یوں ہے ایوب بن موس بن راضح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحب زاد تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان کے بعد سب کے سب انبیاء کرام اسحاق علیہ کے آپ اکیلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یاقوب علیہ السلام انہی یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اسی نسبت سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اسلام آل کے بارہ بیٹے تھے ان کے بیٹوں کو اسباد بھی کہتے ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جن اسبات کا تذکرہ قرآن مجید میں انبیاء کرام رام علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے کیا وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یا ان بیٹوں کی اولاد میں سے تھے اکثر علماء کرام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اسبات لفظ سے جن انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یاقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی تھی اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا ایسے اور بھی غلط کام کیے تھے تو ان حرکات کے کرنے والے انبیاء نہیں ہو سکتے جبکہ اسبات سے مراد وہ انبیاء کرام ہوں گے جو ان بیٹوں کی نسل سے آئے ہوں گے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اور قبیلے کو سبت بھی کہتے ہیں اس لیے انہیں اسباب بھی کہا جاتا ہے یعنی بنی اسرائیل ان قبیلوں میں تقسیم ہو گئے اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام سیدنا اساق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے سورہ انعام آیت 84 میں اللہ فرماتے ہیں تیٰداوود وسلیمان وایوب و یوسف وموسا وهارون اور اس کی اولاد میں سے داوود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسی اور ہارون تو یہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالی کے نبی اور رسول تھے سورۃ النساء آیت 163 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کا کم اوحیم و عیسم عیلا و عیسہ کو عیسحو بل اس بو بون سو ن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 اللہ تعالی نے ان سب انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اور ایوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک ہیں اللہ تعالی نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبوس فرمایا یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی آپ بہت زیادہ مالدار تھے اللہ تعالی نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے لا تعداد نوکر چاکر تھے اللہ نے آپ کو بہت سی زرعی زمین بھی عطا فرمائی تھی آپ تاجر بھی تھے تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا اللہ تعالی نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی آپ کے ہاں سات بیٹے اور سات بیٹیاں تھیں آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی گویا اللہ تعالی نے آپ کو گنا گون اعمتوں سے نوازا تھا آپ روئے زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا آپ کا سب مالو متا ہلاک ہو گیا یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی کسی کا ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے سیدنا یاقوب علیہ السلام پر غم کس طرح ہوا یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی مارے غم کے وہ گھل گئے تھے جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا اور ادھر سات بیٹے اور سات بیٹیاں فوت ہو گئے یہی نہیں تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے اٹھنے کی سکت نہ رہ گئی یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی اب آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے کہیں یہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہو اس طرح سوائے دو کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا جو دو ساتھی ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر بات کرتے تھے آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئی وہ بہت وفادار بیوی تھی یہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی آپ کو کھلاتی پلاتی آپ کو نہلاتیں، پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بالکل ختم ہو گیا اب بیوی صاحبہ نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خامن پر خرچ کر سکیں یہ تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے آزمائش بھی ایک دو ماہ نہیں پورے بارہ برس جاری رہی اور ایک قول کے مطابق اٹھارہ برس جاری رہی آپ اس دوران صبر بنے رہے آپ نے کبھی کسی سے شکوا تک نہ کیا یہاں تک کہ کبھی زوجائے محترمہ سے بھی شکوا نہ کیا سال ہا سال اسی حالت پر گزر گئے ایک بار آپ کی بیوی نے عرض کرنے کی ذرا ہمت کی اور کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اگر اللہ کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے آپ کی حالت کو بدل دیں گے بیوی صاحبہ کے یہ کہنے کے باوجود آپ نے بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی نہ یہ کہا یا اللہ مجھے رس کی فراوانی عطا فرما بس رضائے الہی پر راضی رہے تقدیر اللہی پر خوش رہے آپ نے بیوی سے فرمایا ذرا بتاؤ تو ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے ہیں کتنا عرصہ ہم ناز و نعمت میں رہے ہیں انہوں نے جواب دیا اسی سال یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالی سے دعا کرتے حیا آتی ہے جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے وافر رزق عطا کرے جب تک مجھ پر اسی سال نہ گزر جائیں جس طرح میں اسی سال ناز و نعمت کی بہاریں دیکھتا رہا اسی طرح اسی سال تک میں اسی حالت پر صبر کا دامن تھامے رہوں گا تندرستی کا سوال نہیں کروں گا آپ کے اس جواب پر بیوی صاحبہ مایوس ہو گئیں اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے کی اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی آپ کی بات سن کر وہ بولیں تب یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی چونکہ اس بات سے اللہ تعالی کی ناشکری ہوتی تھی اس لیے ایوب علیہ سلام ناراض ہو گئے انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں انہیں سو کوڑے ماروں گا دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا ان کا خیال تھا کہیں ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوت کی ہے لہذا یہ بیماری ان کی بیوی کے واسطے سے انہیں بھی لگ سکتی ہے جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی اس میں بھی کوئی واضح دعا نہیں تھی جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کون سا وقت ہو سکتا تھا آپ کی اس بات کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے سورہ انبیاء آئے 83 میں ہے رَبَّهُ وَأَنتَ أَرْحَمُ اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراہمین ہے مطلب یہ کہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی یہ نہیں فرمایا الہی مجھے تندرستی فرما. الہی مجھے رزق فرما اور میری حالت ایسی ایسی ہو گئی ہے تو رحیم و کریم ہے بلکہ یوں کہا وہ انتا ارحم ارز کیا میری نسبت میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے اللہ تعالی نے دوسری آیت میں آپ کی حالت کو اس طرح بیان کیا ہے سورہ سواد آیت اکتالیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَذكُر عبدنا اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنگ اور دکھ پہنچایا ہے گویا آپ نے اس بیماری اور مصیبت کو اللہ تعالی کی طرف منسوب نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے مبرہ پاک ٹھہرایا اور اسے شیطان کی طرف منسوب کیا یوں نہیں کہا اللہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا بلکہ اس کو غیر اللہ یعنی شیطان کی جانب منسوب کیا حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيك برائی تیری طرف سے نہیں ہے آپ نے اپنی حالت کو بھی ایسے ہی پیش کیا اور یوں ارض کیا انی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتجا کو اسی لمحے شرف قبولیت سے نوازا کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے قبل بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اسی لیے مدتوں سے ضرب المسل چلی آ رہی ہے صبر ایوب جب آپ نے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش ختم کر دی اللہ تعالیٰ سورہ سعد بیالیس میں فرماتے ہیں اپنا پاؤں مارو یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا علماء کرام کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی اور جو ہی پانی پیا جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی۔ اور یہ اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے۔ پھر سے بلکل تندرست بن گئے۔ ان کی صحت و توانائی لوٹ آئی۔ ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ باہر سے گھر آئیں تو بالکل نہ پہچان سکیں۔ ان سے پوچھنے لگیں کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خاوند۔ یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے اللہ کی قسم جب میرے خاون صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا اس پر ایوب علیہ السلام بولے کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں انہوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں تب وہ بولے میں ایوب ہوں وہ بولی سبحان اللہ اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی اللہ تعالی کا احسان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں اہل و عیال کی نعمتیں بھی لوٹا دی۔ ان کے مویشی بھی انہیں واپس مل گئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالی نے صرف انہیں ہی اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا بلکہ ان کے ساتھ ان کی آہلیہ کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا اس لیے کہ انہوں نے بھی اس عظیم آزمائش میں صبر کیا تھا۔ عظیم صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو بھی لوٹا دیا ان سے سیدنا ایوب علیہ السلام کے ہاں چھبیس بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ چھبیس بیٹے ہی بیٹے تھے بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں اللہ تعالی سورہ انبیاء آیت چوراسی میں فرماتے ہیں رحمتا من عندنا ہم نے اس کو اہل و ایال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو مطلب یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی مال و دولت لوٹا دیا اور یہ چیزیں انہیں فورن واپس کر دی تھی جسمانی صحت بھی واپس فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی امام بخاری امام احمد اور دیگر محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی دھار بارش ہونے لگی یہ ٹڈیاں کیا تھی وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں اللہ تعالیٰ ان کو غسل کے دوران ہی اتارنے لگے ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پروار نہیں بنا دیا ایوب علیہ السلام نے عرص کیا, جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پروار نہیں ہو سکتا بَلَا يَا رَبِّ وَلَاكِنْ لا غِنَا لِي عَمْ بَرَكَتِكَ ہاں اے رب لیکن میں تیری برکت سے دور کیسے رہ سکتا ہوں ان کا مال و دولت سب واپس مل گیا اہل و ایال بھی مل گئے صحت بھی پلٹ آئی یہ سب اللہ کے خاص فضل و قرم سے تھا اور اس عظیم صبر کے سلے میں تھا جو انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ محترمہ پر بھی نرمی فرمائی جیسا کہ سورہ سواد آیت چوالیس میں فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو پکڑو بالکل باریک تنکوں کی ایک جھاڑو لو اس میں سو تنکے ہوں ان کو اکٹھا کر لو اس کے بعد فرمایا بی ولا تحنس جھاڑو سے اسے مار اور قسم کے خلاف نہ کر مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی اللہ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ سو تنکوں کا جھاڑو لے کر ایک بار انہیں مارو اور قسم پوری کرو قسم کی خلاف ورزی نہ کرو اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی تو اس طرح اللہ تعالی نے ان کی زوجہ محترمہ پر خاص مہربانی فرمائی اللہ سورہ انبیاء آیا 83 اور 84 میں فرماتے ہیں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 اور انہیں انہیںیال عطا کر دیے بلکہ ان کے ساتھ اپنی مہربانی سے ویسے ہی اور عطا کر دیے تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہو اسی طرح اللہ تعالی سورج سعود آیت اکتالیس تا چوالیس میں فرماتے ہیں إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا مسل ہم رحمت خوشبی ادکس انجد اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے اپنا پاؤں مارو یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور ہم نے انہیں ان کا پورا کنبہ عطا فرمایا بلکہ اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اتنا ہی اور بھی عطا کر دیا اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دیں اور قسم کے خلاف نہ کریں سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا سابر بندہ پایا وہ بہت نیک تھے اور بہت ہی رقبت رکھنے والے تھے یہ ذکر تھا سیدنا ایوب علیہ السلام کا جو اختتام کو پہنچا اب ہم شروع کرتے ہیں یونس علیہ السلام کا قصہ یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے آپ کا ایک نام زنون بھی ہے یعنی مچھلی والی ان نون کا مطلب ہے مچھلی اسی طرح آپ کو صاحب بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے کو ان سب ناموں سے پکارا ہے آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبوس کیا گیا اس بستی کا نام نیناوا تھا یہ عراق کے شمال میں واقع تھی موصل کے بالمقابل تھی ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نینوا کے بارے میں اور ان آثار و باقیات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھی وہاں کچھ تھے جو اونے مونگرے پڑے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا و صافات۔ آیت ایک سو انتالیس میں ہے اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے آگے اللہ آیت ایک سو میں فرماتے ہیں اوسل نوی اتی الفظی دون اور ہم نے اسے ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا یعنی ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی رہا یہ سوال کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے اکثر کرام نے وضاحت کی ہے کہ وہ ایک لاکھ سے قریب بیس ہزار زیادہ تھے اس طرح بستی والوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی اور یہ سب کے سب کفر پر تھے یونس علیہ السلام انہیں سال ہر سال دعوت دیتے رہے لیکن وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے پھر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دیں، مصائب و آلام سے دوچار کیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلان دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے۔ جبکہ اللہ تعالی نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے سورہ ای انبیاء آیت 87 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور امام راضی لکھتے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ آدمی کافر ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا آج رات قرآن کریم کی چند آیات کے معانی میں میں الجھ کر رہ گیا ہوں مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا کہ اس الجھن سے کس طرح نکلوں مجھے بس آپ ایسے نظر آتے ہیں جو ان آیات کا مطلب بتا سکتے ہیں کم از کم میں ان آیات کی تفسیر اور تعبیر نہیں سمجھ سکا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا وہ کون سی آیات ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یون ص علیہ السلام کا یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قدرت نہیں رکھتے یہ سن کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں یہ لفظ قدر یہاں تنگی کے معنی میں آیا ہے قدرت اور طاقت رکھنے کے معنی میں نہیں اللہ تعالیٰ نے قدر ب تنگی اور قدر ب قدرت دونوں کا استعمال کیا ہے تنگی کے معنی کی مثال صورت الطلاق آیت نمبر سات میں ہے ومن قدر رزقه فل مما آتَاهُ فلیوں اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے تو اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ ان پر تنگی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے ایک معزز نبی اور رسول ہیں اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب کے مستحق ہیں انہی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے اس عذاب کی خبر انہیں پہلے ہی سنا دی گئی ہے اور مہلت دے دی گئی ہے مگر وہ خود اگرچہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے آئے ہیں پھر بھی انہیں سرزنش نہیں کی جائے گی اور وہ کسی گرفت میں نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی تنگی نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سورت التاسی میں فرماتے ہیں أن لن نقدر عليه اس نے خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے مطلب یہ کہ ہم انہیں کوئی سزا نہیں کریں گے اور ان پر کسی طرح کی تنگی نہیں کریں گے اور وہ سمندر کی طرف چل دیے انہی دنوں میں عذاب الہی کی کچھ علامات نی بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئیں ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا اس بادل میں آگ کے شولہ دکھائی دینے لگے ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا اور جو عذاب سید علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی اس لیے وہ ڈر گئے ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا جلدی کرو سب جمع ہو جاؤ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا اللہ کی قسم یہ بالکل وہی عذاب ہے تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے لیکن سیدنا یونو علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے ان کی عد موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی ایک لاکھ بیس ہزار افراد ایمان لے آئے انہوں نے پیون لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور آجزی انکساری ساری اور آہزاری شروع کر دی رونے لگے اللہ سے بخشش مانگنے لگے پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا سب اپنی اپنی جگہ پر یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہ زاری کرنے لگے تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے یہ عذاب تین دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا اور یہ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہے اپنی آجزی ظاہر کرتے رہے معافیا مانگتے رہے آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت اٹھانوے میں فرماتے ہیں چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کی قوم کے مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی بس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت اٹھانوے میں فرماتے ہیں لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا هُمْ إِلَا حِينَ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا مطلب یہ کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیا اب اس قوم پر قیامت کے دن تک عذاب نہیں اترے گا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر کبھی ایمان نہیں لائے یا تو سب نے کفر کیا یا پھر اکثر نے کفر کیا لیکن یونس ص علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم ہے جو تمام کی تمام عذاب الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئی سابقہ ادوار میں جتنی بھی بستیاں گزری ان میں اہل ایمان کے ساتھ یا تو کفار رہے ہیں یا ان میں منافقین بھی رہے ہیں سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے وہ سب کے سب کافر تھے پھر سب کے سب ایمان لے آئے یہ اللہ تعالی کے عجائبات میں سے ہے اور اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے ہے اب دوسری طرف کی سنیے یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے آپ ایک کشتی کی طرف آئے اس میں سواریاں اور سازو سامان لگا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سورت الصافات آیت, آیت 140 میں فرماتے ہیں جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے کشتی روانہ ہوئی موجیں اٹھی سمندر میں توگیانی آئی یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے کہنے لگے بوجھ ہلکا کرو اپنا سازو سامان سمندر میں پھینک دو چناچی اپنا اپنا سازو سامان سمندر میں پھینک دیا اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے ورنہ یہ ڈوب جائے گی جلدی کرو کورا ڈالو جس کے نام کا کوڑا نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دوہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے چناچی کوڑا گیا سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا سب کہنے لگے نہیں یہ تو ایسے نہیں ہیں ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں انہیں رہنے دو پھر کوڑا ڈالو چنانچہ پھر قورا ڈالا گیا پھر انہی کا نام نکلا سب نے تعجب کیا تیسری مرتبہ پھر قورا ڈالا گیا اس بار پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا اللہ تعالیٰ سورت الصافات آیت ایک سو میں فرماتے ہیں من پھر الم دازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے ہر بار انہیں کا نام نکلا آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا الحوت تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا ہوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہوت کو القا فرمایا انہیں کھانا نہیں نہ ان کے جسم کو کوئی گزند پہنچے یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے اللہ تعالیٰ سورت الفات آئے 142 میں فرماتے ہیں الحوت وهو تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار جو ان کا نام قرآن اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہے چنانچہ خود کو ملامت کرنے لگے اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان خود کو ملامت کرتا ہے تین دن تک رہے بعض روایات میں سات دن اور زیادہ سے زیادہ مدت چالیس روز آئی ہے آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی کو پکارا اللہ سورت الانبیاء آیت ستاسی میں فرماتے ہیں فی آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے علماء نے یہاں تین اندھیروں کا ذکر کیا ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے اللہ صورت السافات آئے 143 اور 144 میں فرماتے ہیں لاس پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی تصبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ ازا و جل کی تصبیح بیان کی روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھا گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تصبیحات کی آوازیں سننے لگے گویا اللہ تعالی نے انہیں القا فرمایا کہ آپ بھی تصبیح کریں اللہ سورت الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں ان الظَّالِمِينَ بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ لاہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہو گیا چنانچے یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا لا الہ الا انت انی من الظالمین امام احمد امام ترمزی امام نسائی اور دیگر آئما رحماحم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا یہ دعائے مستجاب ہے مقبول دعاؤں میں سے ہے اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی اللہ سورت الانبیاء آیت اٹھاسی میں فرماتے ہیں له من الغم وكذلك تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہیں کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے تو آپ نے فرمایا یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا جلم اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے ایک قول کے مطابق تقریباً چالیس روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی مچھلی ساحل پر پہنچی انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے صورت السآفات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے پس <سَطِيم> اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیل دار درخت اگا جیسا کہ سورت الصافات آیت ایک سو چھیالیس میں ہے وَأم اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا اس کدو کے درخت کے متعلق مور کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی پھر اس درخت سے خوش کن خوشبو بھی آتی تھی اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی پھر قدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے اللہ تعالی نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیل دار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں یہ ہے اللہ کی قدرت سبحان اللہ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی. اس طرح اس کے تھن آپ کے موں میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے. یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی توانا اور تندرست ہو گئے پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا جیسا کہ سورت الصافات آیت ایک سو اڑتالیس میں ہے اور ہم نے اسے ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک ایش و عشرت دی وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے اللہ تعالی نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں اللہ صورت القلم آیت 48 میں فرماتے ہیں اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے دیکھیے وہ سال ہر سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں ان سے مایوس نہیں ہوئے ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے اللہ تعالی القصص آیت القص میں فرماتے ہیں آپ <يَشَا> جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا انہیں چن لیا اللہ خود ہی صورت القلم آیت پچاس میں وضاحت فرماتے ہیں فجعله من اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لعبد ان يقول انا من يونس متا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متا سے بہتر ہوں یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افصل ہوں وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں اس طرح بالکل نہ کہے کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر القلم آیت اکتالیس میں آتا ہے پستو اپنے رب کے حکم کا سب سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے کہ دائی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے یونس علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں ذوال علیہ السلام کا قصہ قرآن عزیز میں ذوال قفل علیہ السلام کا ذکر دو سورتوں یعنی صورت الانبیاء اور سورہ سعد میں آیا ہے لیکن دونوں سورتوں میں صرف نام مذکور ہے مختصر و مفصل کسی قسم کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے صورت الانبیاء آیت 85 اور 86 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں و اسماعيل و ادريس و ذوالكفل كل من الصابرين و ادخلناه في رحمتنا انهم من الصالحين اور اسماعيل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا یہ سب لوگ نیک تھے اللہ تعالیٰ سورا سعود آیت اڑتالیس میں فرماتے ہیں اسماعیل یسا اور ذلکفل کا بھی ذکر کر دیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے ذلکفل علیہ السلام کے متعلق جس طرح قرآن مجید نے نام کے سوا کچھ ذکر نہیں فرمایا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے متعلق کچھ منقول نہیں ہے لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوال قفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبوس ہوئے تھے قرآن و سنت میں اس سے زیادہ سکوت ہے باقی رہا سیار و تباری میں ان کا ذکر تو کافی تفتیش و جستجو کے بعد بھی ہمیں اس سلسلے میں ایسی ٹھوس معلومات نہیں مل سکیں جن کے ذریعے سے ذوال علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے چنانچہ طورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی البتہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے مشہور مفسر تابعی مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے اسی قصے کے قریب قریب کچھ آثار عبداللہ بن عباس اور ابو موسا رضی اللہ عنہم سے نقل فرمائے ہیں یہ طویل روایات ہیں ان میں ہے کہ ابن عباس اور ابو موسا شری رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ضلع نبی نہیں تھے بلکہ وہ ایک نیک اور سالح آدمی تھے لیکن ایک تو یہ روایات صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہیں دوسرا یہ کہ ابن عباس اور ابو موسا رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم تابعی سے یہ ناممکن ہے کہ وہ ذوال علیہ السلام کے متعلق یہ فرمائیں کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک نیک مرد تھے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ذوالقفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہوں نے اللہ کی خاطر کسی آدمی کی ضمانت دی تھی جس کی پاداش میں ان کو کئی برس قید کی تکالیف برداشت کرنا پڑی چنانچہ شاہ صاحب اپنی تفسیر موز القرآن میں لکھتے ہیں کہ عیوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے اور اللہ کی خاطر یہ مشقت صحیح موجودہ دور کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذوال حسقیل علیہ السلام کا لقب ہے ایک دوسرے مفصر کی عجیب و غریب رائے یہ ہے کہ ذوال گوتم بدھ کا لقب ہے کیونکہ اس کے دارال سلطنت کا نام کپل تھا جس کا معرب کفل ہے اور عربی میں زو صاحب اور مالک مالک کے کے کے کے ہے اور صاحب مال کے لیے زو مال اور مال مال زو شہر الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں لہذا یہاں بھی کپل کے مالک و بادشاہ کو زل قفل کہا گیا ہے اس مفسر نے یہ بھی دعوی کیا ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی کی تعلیم تھی مگر اس کی موجودہ صورت دوسرے ادیان کی طرح محرف اور مسخ شدہ ہے لیکن یہ اقوال قیاس و آرا سے زیادہ تاریخی حیثیت سے کوئی وقت نہیں رکھتے ہم اس تعصب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے جن امبیا کے صرف نام ذکر کیے ہیں ان کا مستاق فلاں برگزیدہ ہستی ہے اور اس کا انکار صرف اس لیے کر دیا جائے کہ اس سے پہلے چونکہ ایسی بات کسی نے نہیں کہی اس لیے یہ قابل رد ہے یقینا ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہوا اور آئے دن نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اور جدید انکشافات ہو رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے قرآن مجید اور احادیث سے رسول کے بیان کردہ واقعات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے ملحد و بے دین لوگ ان کا انکار اس لیے کرتے اور کرتے آ رہے ہیں کہ تاریخ اور فلسفہ ان کا ساتھ نہیں دیتے لیکن اگر قرآن کریم کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید انکشافات روشنی میں آئیں تو ہمارے لیے انکار کا باعث نہیں بلکہ مخالفین پر مزید حجت اور دلیل ہے لیکن اس حقیقت کے اقرار کے باوجود اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی واقعے کے متعلق کوئی شخص اگر محض اپنے وہم و گمان اور قیاس و انداز سے بے دلیل کوئی بات کر دے تو ضرور اس کو مان لیا جائے چنانچہ ذوال علیہ السلام کو گوتم بت قرار دینا ابھی تک اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہمارے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں اللہ کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کے لیے قرآن کی وہ تینوں دفات کافی ہیں جو دین اسلام کا امتیازی وصف ہیں سورت الفاطر آیت چوبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خ نذیر اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو سورت المومن آیت 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من من, قصصنا عليك من لم نقصص عليك بعض انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے سورت البقرہ آیت 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نفرق بين احد من ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اس لیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے یعنی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اس صاف اور واضح عقیدے کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطے کے انبیاء اور رسول کے واقعات نہیں بھی آئے تو اس کے اسباب و وجوہات اور ہے لیکن جہاں تک ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اختصار سے بھی کافی ہے اور ان کی تفصیلات سے آگاہی ہماری رشت و ہدایت کے مقاصد یعنی اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کے لیے ضروری نہیں ہے خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حقیقت بھی قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام سچے ادیان کی صحیح اور حقیقی تعلیم کی تصدیق کر کے ان کو بلند درجات کے درجے کمال تک پہنچانے والے ہیں جیسا کہ سورت المائدہ آیت تین میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کم دینا کم وکمل دینا آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر مبوس ہوئے بلکہ سیرت نگاروں کی روایات کے مطابق ابو البشر آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کے کسی گوشے میں اتارے گئے لیکن جب تک قرآن و حدیث کی سراہد یا تاریخ کے صحیح دلائل و براہین سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذلق بدھ کا لقب ہے محض قیاس و آرا کی بنا پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ جس طرح کسی نبی کو نہ ماننا کفر کی راہ ہے اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے محترم سامعین ابھی آپ آب دار السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا گیاروہ حصہ صبر کا بدلہ سن رہے تھے قصص الانبیاء کے بارویں حصے کم تولنے والے میں آپ یہ سنیں گے سیدنا شعیب علیہ السلام کس بستی کی طرف مبوس ہوئے قوم شعیب کن کن جرائم کی مرتقب تھی سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو دعوت اور قرآن میں آپ کا تذکرہ موجزہ کسے کہتے ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام کو کون سے موجزات اتا ہوئے دھوکا دہی ملاوٹ اور ڈاکہ زنی سے احتراض کا درس اور قوم کی آپ کو ملامت قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی پر سیدنا شعیب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے فیصلے کی دعا ضلعت آمیز عذاب سے قوم کا سفئے ہستی سے مٹ جانا سیدنا دنا شعیب علیہ السلام کا اظہار افسوس اصحاب قریہ کون تھے اور ان کی طرف کتنے رسول مبوس ہوئے قوم کا رسولوں سے مکالمہ اور حبیب نجار کی قوم کو نصیحت قوم کی رسولوں سے بدشگونی اور ان کو سنسار کرنے کی دھمکی حبیب نجار کی شہادت اور جنت میں داخلہ سیدنا جبریل علیہ السلام کی چیخ سے اصحاب ال کی ہلاکت